القلم سورت القلم مکی ہے اس میں باون آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت نون والقلم وما یسترون سے ماخوذ ہے اس صورت کو سورت النون اور سورت القلم دونوں ہی کہا جاتا ہے زمانہ نظول یہ سورت حسن اکرما اور جاور کے نزدیک مکی ہے اور ابن عباس اور قطعہ سے مروی ہے کہ ابتدائے صورت سے آیت سولہ سمہو سم ہوخرتوم تک مکی ہے اور وہاں سے آیت پچاس من صالح تک مدنی ہے اور اس کے بعد کی دو آیتیں مکی ہیں اور نہاس ابن مردوہ اور بحقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورۂ نون مکی ہے اور ابن مردوہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی روایت کی ہے